وسلات وسلام بالله اللہ نبی جبادی بسم اللہ الرحمن وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعِجْنَهُمْ تَفِيزُ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق الله الآزيم آج کے درس کا آغاز ہم ساتویں پارے کی پہلی آیت اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 83 سے کر رہے ہیں گزشتہ درس جو ہوا تھا تو اس میں چھٹے پارے کی آخری آیت یعنی سورت المائدہ کی آیت نمبر 82 اس کے اندر یہ مضمون تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن یہودی اور مشرق ہیں اور مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نسارا کہتے ہیں میں نے ارض کیا تھا کہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نسارا عام طور پر عیسائیوں کو کہا جاتا ہے تو آج کے عیسائی تو ایمان والوں کے لیے بڑے سخت ہیں آج کے عیسائیوں کا سب سے بڑا نمائندہ امریکہ وہ مسلمانوں کا گویا کہ جانی دشمن بنا ہوا ہے جب کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ان کے دل ایمان والوں کے لیے نرم ہے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ عام طور پر تو نصارہ اور مسیحی اور عیسائی یہ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیحی یا عیسائی اور لوگ ہیں اور نسارا جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ اور لوگ تھے عام طور پر مسیحی جو ہیں یہ اس مذہب کے پیروکار ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پال نامی شخص نے ایجاد کیا تھا اور جس میں بہت ساری بدعات شامل کر لی تھیں جو حقیقت میں حیرت مسیح علیہ السلام کے مذہب میں نہیں تھی مثال کے طور پر تسلیس کا عقیدہ یہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں نہیں تھا اسی طریقے سے کفارے کا عقیدہ یہ بھی نہیں تھا تو اس نے اس قسم کی بدعات شامل کر لی ایک نیا مذہب گوائے کے بنا لیا اور آج کی اکثر عیسائی دنیا اسی مذہب کی پیروکار ہے لیکن جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے نہ تو وہ عقیدہ تسلیس کو تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی وہ کفارے کا عقیدہ مانتے تھے لہذا قرآن جو کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے نسارہ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں تو اس سے مراد آج کی دنیا کے بگڑے ہوئے عیسائی نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نسارہ کہتے تھے اس پر ایک دلیل تو یہ کہ یہ جو مسیحی یا عیسائی ہیں یہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے اپنے لیے نصارہ کا نام پسند نہیں کرتے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں دوسری دلی یہ کہ قرآن نے کہا کہ ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ ہے کیوں ظالمن قفی سینا بروحبان ان کے اندر عابد و زاہد لوگ پائے جاتے ہیں راہب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جبکہ آج کے یہ جو ہلاکو اور چنگیب خاں کی داستانیں رقم کرنے والے امریکی اور برطانوی اور دوسرے مغربی لوگ ہیں ان کے اندر آبد و زاہد ہمیں ڈھونڈے سے بھی کوئی نہیں ملتا اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی وہ ان تقبر وہ تکبر نہیں کرتے جبکہ ان سے بڑا متکبر تو کوئی ہے نہیں اور تیسری علامت وہ ہے جو آج کے درس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نصارہ سے مراد آج کی دنیا کے بگڑے ہوئے عیسائی نہیں ہیں یہ تیسری دلیل ہے اس بات پر کہ اس سے مراد آج کے عیسائی مراد نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے یہاں سے ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو اصل تقسیم ہے یہ سورتوں کے اعتبار سے ہے پاروں کے اعتبار سے نہیں ہے اور سورتوں کے اعتبار سے تقسیم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور پاروں کے اعتبار سے تقسیم یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں یہ تقسیم کی گئی ہے اپنی سہولت کے لیے کہ قرآن کریم کو تیس پاروں میں تقسیم کر لیا گیا بعض لوگوں نے صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس کو بھی اسی طریقے سے تیس پاروں میں تقسیم کیا ظاہر ہے کہ اس کا اس تقسیم کا کوئی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے چنانچہ جب صورت ختم ہوتی ہے تو عام طور پر مضمون ختم ہو جاتا ہے لیکن پارا ختم ہوتا ہے تو بسا اوقات مضمون ختم نہیں ہوتا مضمون چلتا رہتا ہے اب وہ جو مضمون تھا کہ یہ لوگ ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے اندر عابد و زاہد لوگ ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے تیسری علامت ان کی یہ ہے اب یہ ساتھ میں پارے میں اب دیکھیں کہ مضمون چل رہا ہے وہ مضمون چھٹے پارے کے آخر میں ختم نہیں ہوا بلکہ وہ مضمون مسلسل چل رہا ہے تو چھٹی علامت بیان فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو ان کی آنکھوں کو کہ ان سے آنسو بہ رہے ہیں نمبا ارف منل حق اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اب یہ علامت کہاں پائی جاتی ہے آج کے بگڑے ہوئے عیسائیوں میں ان ظالموں کے اندر قاتلوں کے اندر یہ نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ جو فرمایا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بہت سی تفصیلوں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد نگاشی اور اس کی قوم ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ حیثیٰ علی السلاۃسلام کی اصل تعلیمات پر کاربند تھے نہ تو تین خداؤں کو مانتے تھے اور نہ کفارے کے عقیدے کو تسلیم کرتے تھے تقریباً پانچ سال تک مکت المکرمہ میں مشرقوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور جب ظلم و ستم کا بادل برس برس کر بھی نہ رکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی چنانچہ پہلی ہجرت میں تقریباً دس مسلمان تھے جنہوں نے مکت المکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف سفر کیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا بلکہ نجاشی کے نام آپ نے خط بھی لکھ کر دیا ان دس آدمیوں کے بعد پھر مسلسل کئی دوسرے افراد بھی مکہ سے نکلتے رہے یہاں تک کہ ان کی تعداد تراسی تک پہنچ گئے قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان مکہ سے خاموشی سے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور عبداللہ ابن نے ابی اور عمر بن آس کو بھیجا مسلمانوں کے تعاقب نے قیمتی تحائف اور ہدیے دے کر بھیجا یہ دونوں پہلے نجاشی کے سپاہ سالاروں اور سرداروں سے ملے اور ان کو حدیے اور تحفے پیش کیے ان کے دلوں کو نرم کیا تاکہ نجاشی کے سامنے جب ہم اپنا مدعا پیش کریں تو یہ سردار اور یہ وڈیرے اور یہ اس کے مقرب ہماری بات کی تائید کریں چنانچہ نجاشی کے سامنے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص نے ان مسلمانوں کے بارے میں شکایات کی اور اس سے درخواست کی کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے نجاشی کے سرداروں نے فوری طور پر ان کے اس مطالبے کی تائید کی کہ ہم بھی تائید کرتے ہیں کہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو ان مفروروں کو ان باغیوں کو واپس بھیج دینا چاہیے لیکن نجاشی انصاف پسند انسان تھا اس نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں کی بات نہیں سن لوں گا اس وقت تک ان کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا چنانکہ اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرو جو کہ مجھ سے گفتگو کر سکے مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی جعفر ابن ابی طالب رضی ربی اللہ عنہ کا اپنا ترجمان مقرر کیا نجاشی نے ہے تو جعفر سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے یہ لوگ تمہارے دشمن کیوں ہیں اور تم مکہ سے کیوں بھاگے ہو اور حبشہ میں پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوئے ہو حیر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل تقریر جو سیرت کی کتابوں میں ہے وہ پڑھنے کی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے ذہین انسان تھے اور کتنی جامعیت کے ساتھ اور برجستگی کے ساتھ بے ساختگی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کا معقف پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا حیرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے مردار کھاتے تھے بے حیائی کرتے تھے ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم شرابیں پیتے تھے پھر اللہ نے ہمارے اندر ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا اور وہ ایسا شخص تھا جس کی سچائی امانت اور دیانت عفت و عصمت سے ہم پہلے ہی سے واپس تھے اللہ کے اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو ایک اللہ کی عبادت کرو سچ بولو جھوٹ نہ بولو امانت کا لحاظ کرو خیانت نہ کیا کرو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو چنانچہ ہم اس نبی پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئے نجاشی خاموشی سے سنتا رہا اور اس نے آخر میں پھر حضرت جعفر سے کہا کہ جس نبی کو تم مانتے ہو اس پر جو کلام نازل ہوا اس کا کچھ حصہ اگر تمہیں یاد ہے تو تم مجھے سناؤ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑی پتنی کس انداز میں پڑی ہوں گی یا صاد ذکر کال ربی انی وحن العزم الراسیبہ دع ش یہ آیات پڑی ایک تو قرآن پھر دل شکستہ مسافر ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تو نہ معلوم کس انداز سے پڑی کہ نجاشی پر اتنا اثر ہوا اور اس کے درباریوں پر اتنا اثر ہوا کہ روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں یہاں تک کہ ان کے سامنے جو صحیح رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے آنسو سے بھیگ گئے نجاشی نے قرآن سن کر کہا جو کچھ تم نے سنایا ہے اور جو کچھ عیسا علی سلاسلام لے کر آئے تھے یہ ایک ہی نور کی کرنیں ہیں یہ الگ, الگ الگ کلام نہیں ہے پھر اس نے قریش کے قاصدوں کو نامراد واپس جانے کا حکم دیا کہ میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا عمر بن آس نے اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکا گویا کہ اور یہ تیر ایسا تھا کہ زہر میں بجا ہوا تیر امر بن آس نے کہا جانتا تھا کہ نجاشی عیسائی ہے اور عیسیٰ اسلام کا ماننے والا ہے تو اس نے کہا ہے بادشاہ سلامت یہ لوگ عیسی اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے نا قابل برداشت باتیں کہتے ہیں تو نجاشی نے ہے جعفر سے پوچھا کہ تم حیرت عیسائی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ انہوں نے وہی کہا جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا نداشی کے خوف کی وجہ سے یا ظلم کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے محکف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی فرمایا کہ ہمارے نبی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے عیسا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں روح اللہ ہیں کلیمت اللہ ہیں یہ جی قرآن میں آیا عبد اللہ بھی آیا رسول اللہ بھی آیا روح اللہ بھی آیا اور کلیمت اللہ بھی آیا تو حدیث میں آتا ہے نجاشی نے زمین سے ایک تن اٹھایا اور تن اٹھا کر کہا اللہ کی قسم تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا وہ اس تنکے سے بھی زیادہ, اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے وہی تھے جو کچھ تم نے کہا اتنا بھی فرق نہیں جتنا یہ تنکا میں نے اٹھایا اتنا بھی فرق نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے درمیان اور وہ مقام جو تم نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا اور مسلمانوں کو عزت کے ساتھ راحت کے ساتھ حبشہ کے اندر پناہ مل گئی۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا و اذ سمعوا ما انزل الى الرسول ترائعنهم تضيف من الدمع مما عرفوا من الحق جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ ان سے آنسو بہ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ نے اپنے کلام کے اندر واقع ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ پتھر جیسے دلوں کو بھی موم کر سکتا ہے یہ وہ کلام ہے جسے جات نے سنا تھا قرآن میں آتا ہے جناک نے سنا سورہ جن میں اللہ نے فرمایا جناک نے سنا تو فوراً ایمان لے آئے انہوں نے کہا ان قرآن نہ اجبا یہ ہم نے عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے چنانچہ ہم تو ایمان لے آئے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جنات قرآن سن کر صرف ایمان ہی نہ لے آئے بلکہ ایمان کے دائی اور مبلغ بھی بن گئے چنانچہ دوسری جگہ آتا ہے سورہ قحف میں آتا ہے کہ جنات اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومنا منا اجیب دا اللہ بآمن بھی یا فرم من جنو اے ہماری قوم اللہ کی اس دائی کی دعوت کو قبول کر لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو اللہ نے اس کلام کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جنات جیسی مخلوق نے بھی یہ کلام سنا تو وہ ہل کر رہ گئے اور فورن ایمان قبول کرنے کے لیے قبول کرنے پر مجبور ہو گئے میرے عزیزوں آج بھی غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے بھی دعوت بال ضروری ہے اور خود مسلمانوں کے حالات بدلنے کے لیے بھی اور مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدلنے کے لیے بھی دعوت بالقرآن ضروری ہے عمل بالقرآن ضروری ہے قرآن کے حقوق پر قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے آج فتنوں کا دور ہے ہر قسم کے فتنے جو کہ ایمان کے لیے خطرہ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں ہے حضرت ابن عباس فرد الحما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت میں فتنے ظاہر ہوں گے تو حضور نے پوچھا پمل مخرج منہا ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے اے جبرائیل جبر امین نے کہا کتاب اللہ ان فتنوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مسلمان کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں میں خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں نصول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے مبا, ماہ مبارک رحمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ برکت کا مہینہ بخشش کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ دخول جنت کا امیدوار بننے کا مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار وہ آ رہا ہے اور رمضان اور قرآن میں بہت زیادہ مناسبت ہے تو نہ صرف پورا سال قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی کیجیے بلکہ رمضان مبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے ابھی ہی سے ترتیب بنائیے اپنے معمولات کی اپنی مصروفیات کی کہ اس میں تلاوت کے لیے تدبر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان و مبارک میں ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے یہ نماز زہر کے بعد ہوتا ہے ابھی ہی سے نوٹ فرما لیجئے نہ صرف یہ کہ خود وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیں بلکہ دوسروں کو بھی درس میں شرکت کی دعوت دیں تاکہ جیسے نجاشی اور اس کی قوم نے کہا تھا اے اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارا نام شاہدوں میں لکھ دے فخبنا من شاہدین اے اللہ ہمارا نام شاہدوں میں لکھ دے گواہی دینے والوں میں لکھ دے تصدیق کرنے والوں میں لکھ دے تو ہم بھی اللہ سے درخواست کر سکیں کہ اے اللہ ہمارا نام قرآن کی دعوت دینے والوں میں لکھ دے قرآن کی خدمت کرنے والوں میں لکھ دے قرآن کی اشاعت والوں میں لکھ دے تو فرمائے کہ بہ اضاثمی عما ان ضلع رسول اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ ان سے آنسو بہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یقول ربنا آمنا فقطبنا شاہدین صرف آنسو بہا کر ہی نہیں رک جاتے بلکہ سچائی کو قبول بھی کر لیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں قرآن سنتے ہیں سبحان اللہ معاشا اللہ جزاک اللہ مارک اللہ کی آوازیں بلند کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے سب سے بڑا مسئلہ تو مسلمان کے لیے عمل کا ہے باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے میں اکثر کہتا رہتا ہوں دیکھتا ہوں نعرے لکھے ہوئے ہیں جو شیلے جذباتی نعرے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لکھا ہوا ہے بڑے جذباتی انداز میں اور مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے حرمت رسول پر عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا حکم رسول پر خواہشات بھی قربان ہے یہ کوئی نہیں کہتا حالانکہ یہ تو آسان ہے جان قربان کرنے کے مقابلے میں خواہشات کو قربان کرنا آسان ہے جان قربان کرنے کے نعرے تو لگاتے ہیں عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے ارے یہ تو کر لو کہ احکام رسول پر خواہشات بھی قربان ہے حکم رسول پر حرام قربان ہے حکم رسول پر نیند قربان ہے حکم رسول پر عزت قربان ہے حکم رسول پر رسم قربان ہیں رواج قربان ہے نفس کے تقاضے قربان ہیں اس قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے قرآن سنا تو ایسا نہیں کہ صرف ایسے کی آواز سن کر ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کہا ہو اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے ہوں اللہ فرماتے نہیں بلکہ انہوں نے فوراً سچائی کو قبول کر لیا اور کہنے لگے ربنا بنا ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فخنا شاہدین تو ہمیں لکھ دے ڈبلو کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں تیری توحید کی گواہی دینے والے تیرے نبی کی سچائی کی گواہی دینے والے اور تصدیق کرنے والے ان کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے اللہ اکبر نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن اس کا انتقال ہوا تو جنازہ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یہ جو غائبانہ نماز جنازہ کا استدلال کیا جاتا ہے تو اسی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی اگرچہ اس بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی صورت پیدا فرما دی تھی کہ حضور کے درمیان اور نجاشی کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے اس کے جنازے کو اللہ نے حضور کے سامنے کر دیا اور اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائے